السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين ولا عقبا للمتقين ولا غضوان الا على الظالمين واشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحاب و من اتبع هدي بسنته الى يوم الدين بعد معزز مكرم ناظرين و سامعين ماہ رمضان کی وجہ سے جن دروس کا سلسلہ روک دیا گیا تھا آج سے دوبارہ شروعات کی جا رہی ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر اتوار کو عقید واسطیہ کے یہاں درس ہوتا تھا آج سے اس کی شروعات ہو رہی ہے ایسے ہی ہر منگل کو صحابہ کے تعلق سے ان کے فضائل اور مناقب یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی تھیں تو منگل سے اس کی بھی شروعات ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ علیہ وسلم. عقید واسطیہ جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب ہے کیونکہ اس کتاب کے مصنف اور مؤلف ہیں مجدد دین ملت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر انہوں نے صلب صالحین اہل سنت اور کے جو عقائد ہیں ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اسی کتاب کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے بہت زیادہ تفصیل تو ہم نے نہیں فرمائی ہے لیکن بنیادی جو باتیں ہیں ان تمام باتوں کو انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے ہماری گفتگو پہنچی تھی اس کتاب کے حوالے سے کہ اہل سنت الجماعت سلب صالحین جو باطل عقیدے کے لوگ ہیں اہل بدعت ہیں اہل خرافات ہیں اہل باطل ہیں ان کے درمیان یہ راہ اعتدال پر قائم ہیں آپ ان کے ہاں دیکھیں گے ان کے ہاں تو غلو ہے یا تو ان کے ہاں تقسیر اور کوتاہی ہے لیکن جو صحابہ کے منہج پر ان کے عقیدے پر قائم ہیں صلف صین اہل سنت الجماعت وہ دین کے تمام مسائل میں تمام اصول میں راہ اعتدال پر قائم ہیں اور اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو وہی اعتدال ہے قرآن سے حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہی اعتدال ہے اعتدال اور وسطیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین مسئلوں میں سے درمیانی مسئلے کا انتخاب کر لینا یا اس پر عمل کرنا بلکہ وسطیت اور اعتدال کا معنی یہ ہے کہ چونکہ جو اہل سنت اور ہیں جو صلب صالحین ہیں ان کا جو قول ہوتا ہے کتاب و سنت پر مبنی ہوتا ہے اس لیے اس کو راحت دال کہا جاتا ہے کیونکہ جو اہل باطل یا اہل بدعت ہیں وہ دو انتہاؤں کے دو انتہاؤں پر رہتے ہیں یا تو ان کے ہاں غلو ہے بہت زیادہ انہوں نے مقام کو جو اس کا مقام ہے جس چیز کا اس سے آگے کر دیا انہوں نے یا تو غلو پایا جاتا ہے حد سے آگے گزر جانا حد سے آگے چلے جانا یا تو ان کے ہاں تنقید ہے کوتاہی ہے اور تقسیر ہے اور انہی دونوں کے درمیان میں حق ہوتا ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سلت الجماعت وسطیت پر ہیں اور اعتدال پر قائم ہیں انہوں نے اس سے پہلے تین مسائل یا تین اصول بیان کیے تھے جن کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی گئی تھی جیسے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے تعلق سے کہ اہل سنت اعتدال پر قائم ہیں ایسے ہی اللہ تعالی کے جو اعمال ہیں افعال ہیں ان کے تعلق سے جو صلب صالحین ہیں وہ اعتدال پر قائم ہیں اور تیسرا جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا اور تیسری اصل واد اور وعید کے تعلق سے کہ اللہ رب العنہ جو عید قرآن کے اندر بیان کی ہے یا نبین حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے اس کا کیا معنی اور مطلب ہے اور صلب صالحین اس مسئلے میں بھی اعتدال پر قائم ہیں اور یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں آج جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے یا بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ایمان اور دین کے نام کے تعلق سے جو اہل سنت الجماعت ہیں وہ جو خوارج ہیں معتضلا ہیں اسی طریقے سے جو جہمیہ اور مرجیہ ہیں ان کے درمیان یہ راہ اعتدال پر قائم ہیں یہ جو کتاب ہے دراصل اس کا لیول تھوڑا اونچا ہے اس لیے جو نام آ رہے ہیں بہت سارے فرقوں کے جماعتوں کے خوارج یا حروریہ یا معتضلا یا اس طریقے سے جہمیہ اور مرجیہ حالانکہ ان تمام اسما کی اور ناموں کی تشریح میں اس سے پہلے کر چکا ہوں لیکن جو نئے نئے لوگ بیٹھتے ہیں یا جن کے پاس کوئی گہرا علم نہیں ہے ظاہر بات یہ بات تھوڑی ان سے لیول سے اونچی کی لگے گی لیکن چونکہ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں توحید کے تعلق سے شرح کی جا چکی ہیں اور یہ جو ہمارا درس ہے دراصل ہمارے جو متعنین ہیں جو خطبہ ہیں کارکنان ہیں ان کے لیے بطور خاص درس کا اہتمام کیا گیا اس کتاب کی شرح کا اس لیے اس کتاب کا لیول عام لوگوں کے لئے سے تھوڑا اونچا اور بلند ہے تو یہ جو آج آپ کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو دین کے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے اگر وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کو کیا نام دیا جائے گا کیا اس کو کافر قرار دیا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ وہ گناہ اس کے لیے کچھ نقصان نہیں کر رہا ہے پکا اور سچا مومن ہے کیا کہا جائے گا اس مسئلے کے تعلق سے آج وہ گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس مسئلے میں بھی جو اہل سنت اور جماعت ہے صلب صالحین وہ راہ اعتدار پر قائم ہیں مصنف کی یہ بات ہم پڑھ لیں اس کے بعد شرح کرتے ہیں فرماتے ہیں افی باب اسماعیل ایمان بین و بین القروریت المعتض و بین الجہمیہ کہ اہل سنت اور جماعت و صرف شالحین ہیں یہ ایمان اور دین کے اسماع کے باب میں دو جماعتوں کے درمیان میں ہیں ایک جماعت کون ہے حروری اور معتزلہ ہیں اور دوسری طرف یا دوسری جماعت کون ہے مرجیہ اور جہمیہ ہیں یہ جو چار جماعتوں کا انہوں نے نام لیا ان کے درمیان ہیں کون اہل سنت اور جماعت کیسے ذرا دھیان سے میری بات سنیے ایک بندہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے مسلمان ہو گیا وہ اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے مسلمان ہو گیا وہ اب مسلمان ہونے کے بعد اب وہ بڑے گناہ کا ارتقاب کر لیتا ہے بڑے گناہ جیسے چوری کرنا قتل کرنا شراب پینا ڈکیتی کرنا رشوت لینا سود کھانا یہ سب بڑے گناہ وہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کیا اسے مسلمان کہا جائے گا یا اس کو کیا کہیں گے یہ مسئلہ ہے یا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے مسلمان باقی نہیں رہتا تو اس کے تعلق سے دو اقوال ہیں اہل باطل کے ایک تو حروری حروری مطلب یہ خوارج خوارج حروری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے پاس ایک جگہ تھی جس کا نام تھا حرورہ یا حرورہ جب ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالی کے خلاف خروج کیا بغاوت کیا تو یہ لوگ کیا کیے جا کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے جس جگہ کا نام تھا حرورہ اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کی ان کو کافر قرار دیا صحابہ کو کافر قرار دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جا کر کے حرورا جگہ پر اکٹھا ہو گئے تو اس لیے ان کو خروری کہا جانے لگا یا حروری کہا جانے لگا یہ سب کے سب خوارج تھے خوارج ان کو کہا جاتا ہے جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا ان کو ایمان سے آری قرار دیا کہ وہ مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے ان کے خلاف انہوں نے خروج کیا اور جا کر کے اس جگہ اکٹھا گئے اس لیے ان کو حروری کہا جاتا یہ حروری اور جو خوارج ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کسی بڑے گناہ کا ارتقاب کرتا تو مسلمان باقی نہیں رہتا وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف خروج کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کا قتل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا یہ کون کہتا خوارج کہتے ہیں ٹھیک ہے خوارج جو حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں اور جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا کرنے والا وہ اسلام پر باقی نہیں رہتا مسلمان باقی نہیں رہتا کافر ہو جاتا ہے ایسے آدمی کا قتل کرنا ضروری ہے اور پھر وہ جب اسے قتل کر دیا جائے گا یا قتل نہیں کیا گیا مر گیا تو سیدھے جہنم کے اندر جائے گا ہمیشہ, ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا بعد سمے آ رہی نہیں آ رہی ہے یہ کون کہتا خوارج کہتے ہیں کن گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کو جو بڑے گناہ کے ارتکاب کر لے کسی کو اس نے قتل کر دیا کسی مسلمان کو یا شراب پی لیا اس نے یا جھوٹ بول دیا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے چوری کر لی اس نے تو اب وہ اسلام سے نکل گیا کافر ہو گیا کیا ہو گیا کافر ہو گیا لہذا ایسے آدمی کا تو قتل کر دیا جائے گا اس جو خوارج ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اسی بنا پر کہ وہ بڑے گناہ کے ارتقاب کرنے والا جو اصلی کافر ہے اس سے بھی بڑا مجرم ہو جاتا ان کے اور ایسے آدمی کو قتل کر دینا ضروری ہے اگر قتل نہیں کیا گیا مر گیا تو بھی جہنم کے اندر جائے گا اس لیے آپ دیکھیں انہوں نے صحابہ کو قتل کیا اور صحابہ کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے صحابہ جاتے تھے تابعین گزرتے تھے ان کی عورتیں گزرتی تھی بچے گزرتے تھے مسلمان گزرتے تھے یہ عرورہ جہاں اکٹھا ہوئے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے لیکن جب کوئی غیر مسلم گزرتا تھا نسلانی کرسچین یہودی یا بدھ پرست مشرق تو اس کو چھوڑ دیتے تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے تو یہ ان کا آتنک تھا یہ اور یہ ان کی دہشت گردی تھی کس طریقے سے مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا اللہ کے کی حدیث ہے کہ لوگ اہل اسلام کا قتل کریں گے اور جو مشرکین ہیں ان کو چھوڑ دیں گے کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے نہ مشرکین کا نہ مسلمان کا لیکن یہ ان کا عقیدہ تھا کہ کلمہ پڑھنے والا اگر بڑے گناہ کا ارتقاب کر لے تو اسلام سے نکل جاتا ہے, کافر ہو گیا اور لہذا اس کے اس کو قتل کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی مسلم حکمراں ہیں تو ایسی صورت میں اگر اسلام کے حکم کو نافذ نہیں کرتا تو کافر ہو گیا لہٰذا اس کے خلاف خروج کیا جائے گا تو یہ خوارج کا عقیدہ ٹھیک ہے دوسرا فرقہ بتایا معتضلا جو معتضلاع ہے ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کم و بیش وہ یہ آخرت کے لحاظ سے معتضلا کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا جو مسلمان کسی بڑے گناہ کا ارتقاب کر لے اور وہ مر گیا تو اسی صورت میں مرنے کے بعد ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا دنیا میں اس کا کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں ان کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں معتضلا یہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہے وہ نہ اسے مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے خوارج کیا کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کافر خوارج کہتے دنیا میں اس کا حکم کیا کافر ہو گیا وہ مسلمان نہیں رہ گیا کیا ہو گیا کافر ہو گیا یہ لوگ کیا کہتے ہیں معتضلا ان لوگوں کا کہا جاتا جو عقل پرست ہیں عقل پرستوں کو جو قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں اگر عقل میں بات آ گئی تو مانیں گے اگر عقل کے خلاف اس کا انکار کر دیں گے ان کو موتضلا کہا جاتا ہے اور یہ خواہج موتضلا جن بھی فرقوں کا ذکر ہوتا ہے یہ نام اگرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن کے سارے افکار آج بھی پائے جاتے ہیں یہ جو خوارج ہیں اور روافذ شیعہ یہ جہمیا مرجیہ معتضلا ان کے تمام افکار ان دونوں جماعتوں کے اندر پائے جاتے ہیں اگرچہ نام وہ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ ختم ہو گئے نام اگرچہ ختم ہو گیا لیکن ان کے عقیدے آج بھی باقی ہیں ان کے عقیدے اپنانے والے بہت ساری جماعتیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ خوارج ہو گئے خوارج کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا معتضلا کہتے ہیں کہ دنیا میں نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے منزلہ بین الملزلطئین دو منزلوں کے درمیان ہے کون دو منزلہ ایک اسلام کا اور ایک کافر کا ان کے درمیان میں نہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے لیکن جب وہ مر جائے گا وہ آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا جیسے خوبارج کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا دنیا میں کافر مرنے کے بعد جہنمی معتضلاء کیا کہتے ہیں عقل پرست لوگ کہتے نہیں دنیا کے لحاظ سے نہ مسلمان ہے نہ کافر دونوں کے درمیان میں ہے وہ اب دونوں کے درمیان میں کیا ہے وہ دونوں کے درمیان اسلام میں تو یہ دو ہی چیز ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا فمن کو مومن وومن کم کافر یا تو مومن ہو یا تو کافر ہوگا درمیان میں تو کوئی چیز نہیں ہے یا تو حق ہے یا تو باطل ہے درمیان میں تو کوئی چیز نہیں ہے فماز عبادل حق کے بعد گمراہی کی سوا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں ہے نہ مسلمان مانیں گے نہ کافر مانیں گے تو پھر کیا اس کا حکم ہوگا کیا اس کو کہا جائے گا تو دنیا کے لحاظ سے یہ کہتے کہ نہ مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے لیکن آخرت میں ہمیشہ میں ہمیش جہنم کے اندر رہے گا کن کا کہنا معتضلا کا کہنا معتضلا اقل پرست حسن بسی رحمت اللہ علیہ کے نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے بہت بڑے محدث اور تابعی گزرے ہیں ان کو سید الطابین کا تابعین کے سردار حسن بصیر رحمت اللہ علیہ ان کے کلاس میں درس میں ایک آدمی بیٹھتا تھا اس کا نام تھا واصل بن عطا واصل بن عطا تھا ان کے کلاس میں درس میں بیٹھتا تھا تو ایک دن اس نے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا اور جب یہ مسئلہ آیا تو حسن بشیر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اہل سنت الجماعت کا سلف سارن کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے ہمارا کہ ایسا انسان دنیا کے لحاظ سے تو مسلمان ہے ایمان باقی ہے ہم اس کو ایمان سے خارج نہیں کریں گے کہ اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی ہے یا گناہوں کی وجہ سے وہ فاسق ہے لیکن ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے تو اس نے انکار کیا کہا کہ کی نہیں ایسا انسان دو منزلوں کے درمیان رہے گا منزلہ بین منزل نہ مسلمان کہیں گے نہ اس کو کافر کہیں گے دونوں کے درمیان میں رہے گا. تو حسن نے کہ واصل ہم سے الگ ہو گا اعتزال کے معنی ہے الگ ہونا اسی لیے اسی دن سے ایسے افکار کے حاملین کو ایسی فکر کے ماننے والوں کو معتزلہ کہا جاتا ہے معتزلہ معنی ہے الگ تھلگ ہو جانے والے کن سے جو سلب صالح کا عقیدہ ہے سلب صالین کا جو منحج ان سے الگ ہو جانے والوں کو متضرہ کہا جاتا ہے کیونکہ سلب صالح کتاب و سنت کو کیسے سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو سلب صالحین کی تفسیر کے مطابق سمجھتے ہیں یہ لوگ کتاب و سنت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، نہ مسلمان ہے نہ کافر دونوں کے درمیان میں رہے گا تو ہنستے امام حسن وسیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے تزرانہ ہم سے الگ ہو گیا اسی دن سے ان کا نام موتضلا پڑ گیا تو موتضلا کا کہنا یہ ہے کہ ایسا انسان نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیے دونوں کے یہاں بلو پایا جاتا ہے خواہش کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا ہمیشہ جہنمی یہ کہتے ہیں کہ نہ کافر نہ مسلمان لیکن ہمیشہ جہنمی رہے گا ٹھیک ہے یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں ہمیشہ جہنمی رہے گا کہتے ہیں قرآن میں ان لوگوں کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا اللہ کے رسول نے ایسے گناہوں کے کرنے والے کے بارے میں کہ کو جہنم کے ادھر جائیں گے لہذا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے تو اس کا جواب یہ میرے بھائیوں کی دیکھیے یہ جو اعمال ہیں کسی مسلمان کو قتل کرنا یا ناحق کسی کو قتل کرنا یا جھوٹ بولنا چوری کرنا یہ کافروں کے اعمال ہیں کافروں کے اعمال ہیں لیکن کافروں کے اعمال کر لینے سے کہ کیا کوئی آدمی کافر ہو جائے گا جیسے مسلمانوں کے اعمال کرنے سے کیا کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا جیسے مسلمان سچ بولتا ہے مسلمانوں کا عمل کیا ہے سچ بولنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے ٹھیک ہے نماز پڑھنا چاہیے یہ سب مسلمانوں کے عمال جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اب ایک کافر ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ سچ بولتا ہے وہ سارے کافی روزہ بھی رکھتے ہیں کیوں اس لیے کی روزے میں انسان کی صحت تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے روزہ رکھتا میں جانتا ہوں ہمارے علاقے میں دو تین ہندو لوگ ہیں اور روزہ رکھتے ہیں دو چار دن پانچ دن دس دن رمضان کے روزے رکھتے ہیں پھر کبھی بیچ میں بھی کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا جو کرسچن وغیرہ ہیں یورپ کے وہ لوگ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں یا اور دنوں کا روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے سے جو میدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو کیا روزہ رکھنا مسلمانوں کا کام ہے تو کیا روزہ رکھنے سے مسلمان ہو جائے گا سچ بولنا مسلمانوں کا کام ہے تو کیا اگر کوئی کافر کوئی غیر مسلم سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا تو کیا اسے مسلمان کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا تو یہ جو اعمال ہیں جھوٹ بولنا چوری کرنا شراب پینا رشوت لینا یہ مسلمانوں کے امال نہیں ہیں یہ کافروں کے اعمال لہذا اگر کوئی کافروں کا عمل کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ اللہ پر ایمان اس کا نبی پر ایمان ہے ٹھیک ہے جیسے مسلمانوں کے اعمال کرنے سے کسی کافر کو مسلمان نہیں کہا جائے گا ایسی کافروں کے اعمال کرنے سے کسی کافر کو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نبی پر ایمان رکھتا ہے آخر پر ایمان رکھتا ہے قرآن پر دین پر ایمان اس کا ہے اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا قرآن میں اللہ رفبا کو جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے جہنم کے اندر رہے گا تو ان کے یہاں ہے کہ مسلمان قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اللہ کے سن فرما کہ مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے تو کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا کافر ہو گئے یہ خوارش کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں قتل کرنا یہ کافروں کا عمل ہے لیکن کسی کو قتل کرنے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا ایک بات ایک توجیہ ہے کہ ان حدیثوں کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان اعمال کو جائے سمجھ کے کرتا تو کافر ہو جائے گا جیسے کوئی کہتا ہے شراب پینا ہمارے لیے حلال ہے اس کو حلال سمجھتا ہے یا چوری کرنا حلال ہے ٹھیک ہے رشوت لینا میرے لیے حلال ہے اس کو حلال کہتا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے درمیان اللہ کے برابر کھڑا کر لیا گویا کہ اپنے آپ کو شریعت سا سمجھتا ہے کہ میں شریعت بناتا ہوں یہ چیز حرام قرآن میں اس کو کہتا کہ نہیں حلال ہے یہ زنا کو حلال سمجھتا ایک آدمی جنا کاری کرتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھ کر کے وہ انسان مسلمان باقی رہے گا لیکن ایک آدمی زنا کاری نہیں کرتا لیکن زنا کاری کو کہتا کہ حلال ہے حرام نہیں ہے وہ انسان اگرچہ ذنا نہ کرے مسلمان باقی نہیں رہتا کیونکہ ایک چیز جو شریعت کے اندر حرام اس کو اس نے حلال کر دیا اور حلال و حرام کرنے کا ہاں کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے گوے کے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا لہذا ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہتا ایک آدمی کہے شراب پینا حلال ہے لیکن شراب کبھی نہ پیے وہ لیکن کہ شراب پینا حلال میں حرام نہیں مانتا قرآن میں حرام کیا گیا حدیثوں کو کہتا حرام دیا گیا میں اس کو نہیں مانتا شراب پینا حلال ہے اگرچہ نہ پیئے وہ مسلمان باقی نہیں ہے. لیکن ایک انسان کہتا نہیں شراب پینا حرام ہے میری مجبوری ہے میری کوتاحی ہے میری غلطی ہے میں گنہ گار ہوں پی لیتا ہوں لیکن شراب کو میں حرام سمجھتا ہوں ایسا انسان کیا ہے وہ وہ مسلمان ہے کافی اس کو نہیں قرار دیا جائے گا اس کو کہیں گے کہ فاسک ہے اپنے عمل کی وجہ سے اس کے ہاں فسق ہے لیکن وہ مسلمان باقی رہے گا فرق سے مارا کہ آ رہا ہے تو حلال و حرام کرنا اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کافر ہو گیا تو ایک تو غلو پایا جاتا ہے حد درجہ غلو ہے اس کے اندر کہ ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیا انہوں نے ان کو مسلمان باقی نہیں رکھا دوسری طرف مرزیا اور جاہمیہ ہے مرزیا اور جاہمیہ۔ ان کو کہا جاتا ہے مرزیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد گناہ نقصان دے نہیں ہے گناہ نقصان دے نہیں ہے آپ ایمان لے آئے آپ نے کلمہ پڑھ لیا اللہ پر ایمان ہو گیا خلاص کیونکہ ان کے کی ایمان نام ہے صرف تصدیق کا آپ نے تصدیق کر دیا اللہ پر ایمان لائے آپ مومن ہو گے مسلمان ہو گے آپ چاہے عمل کریں چاہے عمل نہ کریں اسی طریقے سے ان کے ایمان بڑھتا نہ ایمان کم ہوتا ہے ان کے یہاں سب کا ایمان برابر امبیا کا ایمان صاحبہ کا ایمان اور جو گنہگار ہے ان کا ایمان سب کا ایمان برابر فرشتوں کا ایمان اللہ پر اور ایک مسلمان کا ایمان چاہے وہ زنا کر رہا ہو چاہے شراب پی رہا ہو چاہے چوری کر رہا ہو سب کا ایمان ان کے ہاں برابر کیونکہ یہاں ان کے ہاں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے کے یہاں جامعہ کے یہاں خوارج کے ہاں بھی بڑھتا نہیں ہے لیکن وہ اعمال کو ایمان میں مانتے لیکن یہ لوگ کہتے کہ نہیں ایک انسان نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اللہ پر ایمان لے آیا اللہ کی تصدیق کر دی خلاص وہ مسلمان ہو گیا اب اس کے لیے گنا نقصان دے نہیں کوئی بھی گنا کرے چھوٹا گناہ کرے بڑا گنا کرے ٹھیک ہے نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے جھوٹ بولے شراب پیے کوئی مسا نہیں ایمان ہے اس کے پاس وہ کافی اس کے لیے یہ کون کہتا ہے مرجیا کہا جاتا ہے عجا مانے تاخیر موخر کر دینا انہوں نے عمل کو موخر کر دیا کہا کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے عمل ایمان میں داخل نہیں ہے ایمان لے آئے کچھ بھی کریے آپ خلاص ختم باپ سیدھے جنت کے اندر جائیں گے شراب پیجئے چوری کیجیے بےمانی کیجئے نماز نہ پڑھیے مرزیا کہا جاتا ہے ان کو جامعہ جو ہے جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے ان کو جامعہ کہا جاتا ہے خوارج بھی کہتے ہیں قرآن مخلوق ہیں ہے میں نے بتایا نا ان سارے عقیدے خوارج جاہمیہ کے معتضلہ کے سارے عقیدے خوارج اور روافظ کے اندر پائے جاتے تو یہ کہتے قرآن مخلوق ہے جامعہ اللہ کے ناموں کے انکار کرتے اللہ کی شفات کے انکار کرتے تو ان کی ہاں بھی کیا ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے آیا اللہ کی تصدیق کر دیا پکا سچا مومن مسلمان ہو گیا اب اس کو گناہ کچھ بھی کرے وہ گناہ اس کے لیے نقصان دے نہیں ہے یہ کون کہتا ہے یہ برجیہ اور جامعہ کہتے ہیں اب پہلے دو جماعتوں کا میں نے ذکر کیا یہ ان کے ہاں اتنا غلو کہ ایسے شخص کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہمیشہ جہنمی مانتے اور اس کو اسلام سے خارج کر دیتے یہ دو جو جماعتیں ہیں کون سی اور جہمیا وہ کیا ہیں یہ کہتے کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی دو انتہا کہ نہیں دو انتہا ایک جو ہے دریا کے دو پارٹ ہیں ایک اس طرف کھڑا ہے اور ایک اس طرف کھڑا ہے ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں خلاص مسلمان ہیں مومن ہیں کچھ بھی کرے وہ زنا کرے چوری کرے بےمانی کرے کیونکہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے ایمان نام ہے صرف تصدیق کا ایمان نام ہے صرف اقرار کر لینا کہ اللہ ہمارا خالق مالک بس ہم اللہ پر ایمان لے کافی انسان کے لیے چاہے کچھ کرے نہ کرے اور سب کا ایمان برابر ہے سب کا ایمان تمام نبیوں کا فرشتوں کا عام لوگوں کا سب کا ایمان برابر ہے گنا انسان ایمان کے لیے نقصان دے نہیں ہے لا يضرر لا یدر مال ایمان ضمبن کا ایک قاعدہ ہے لا یدرمال ایمان ایمان کے ساتھ کوئی بھی گنا نقصان نہیں پہنچا سکتا خلاص آپ ایمان لے آئے ایمان لانے والوں کے لیے جنت ہے. خلاص جنت کے جائیں آپ کچھ بھی کیجیے دونوں گمرائی ہے نا بات واضح ہو رہی ہے میں بہت آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں دونوں گمراہی ایک طرف تو حلو ہے ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیا انہوں نے ہمیشہ کے لیے جانمی اور ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جنتی وہ کبھی جاننا ہی بھی نہیں جائے گا کچھ بھی گناہ کر لے وہ مسلمان کیا پکا سچا مومن ہے پکا مومن مسلمان ہے اور ایک طرف پکا کافر ہے جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا یہ دو گمراہی کی دو انتہائیں ہیں ایک طرف گلو ہے اور ایک طرف تقسیر اور کوتا ہے اب ان کے درمیان ہیں ہم لوگ اہل سنت الجماعت سلب سالین کے عقیدے پر قائم رہنے والے ہم کیا کہتے ہیں یہ سلب سالین کا کیا عقیدہ ہے سلب سالین کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا اس کو مسلمان مانا جائے گا اس کو کیا کہیں گے اس کو مسلمان ہم مانیں گے وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی ہے اس کے ایمان میں کیا ہے کمی ہے اور دنیا کے لحاظ سے مسلمان رہے گا اس لیے آپ دیکھیے منافقین جو نماز پڑھتے تھے دنیا کے لحاظ سے انہیں بھی مسلمان مانا گیا دنیا کیونکہ نفاق کا تعلق انسان کے دل سے ہے ظاہر میں نظر نہیں آتی وہ چیز تو دنیا کے تعلق سے مسلمان کے حکم میں ہے وہ لیکن آخرت میں بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اگر اس نے توبہ کر لیا ہے تو اللہ معاف کر دے گا اگر توبہ نہیں کیا اور بڑے گناہوں کو اس نے ارتقاب کیا شرک کو چھوڑ کر کے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اسے پہلے ہی جنت میں داخل کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے اسے جہنم میں داخل کرے اور ان گناہوں کی سزا مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو کیونکہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے لیے اللہ رب العامی نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ ذلك کبھی کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ٹھیک ہے امایوشر بلّہ فختمین جس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دیا اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ نے فرما قرآن میں جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ شرک کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عامال کو برباد کر دے گا اللہ کے سرکیس محمد بلا شیئر دخلار جس نے شرک کی حالت میں جس کی وفات ہوئی وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا تو شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں بڑے گناہ چوری کرنا بےمانی کرنا رشوت لینا سود لینا جھوٹ بولنا یہ سب بڑے گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے اس کو جہنم میں داخل کرے لیکن جہنم میں داخل کرنے کے بعد اللہ نے اس کے جو سزا مقرر کی ہوگی وہ سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا ہے وہ پکا منافق نہیں ہے عقید والا نفاق یا وہ کافر نہیں ہے عقیدے والا کافر ایسے لہذا ایسی صورت میں وہ جنت کے اندر آئے گا اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد اب یہ جو قول اہل سنت اور جماعت کا دونوں کے درمیان میں ہے کہ نہیں ہے ہا? اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت اور جماعت راہ اعتدال پر ہے ایک طرف تو کافر کہا جاتا ہے جہنمی کہا جاتا ہے اور دوسری طرف پکا سچا مومن اور مسلمان اور جنتی قرار دیا جاتا ہے اور یہ دو انتہا ہے دو سرے ہیں ان کے درمیان یہ اہل سمت رجمان صرف سارن کا عقیدہ کیا ہے وہ کہ ایسا شخص اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہے دنیا میں اسے مسلمان کہیں گے اسلام کا حکم اس کے اوپر دنیا کے اندر نافذ ہوگا لیکن آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالی چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اللہ تعالی اسے جو ہے ماف نہ کرے اللہ تعالی چاہے تو اسے معاف نہ کرے تو یہ انہوں نے فرما یہاں پر کہ دین اور ایمان کے باب میں یہ دو جماعتوں کے درمیان ہے اہل سنت اور جماعت ٹھیک ہے کون یعنی سلف سالین کے عقیدے والے لوگ یا یہ تو نہ انہیں کافر قرار دیتے ہیں نہ انہیں ہمیشہ کے لیے کہ وہ جنتی قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے جنت داخل کر دے جنت داخل کرنے والی تعالیٰ کی مشیت اور لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اگر جہنم میں جائے گا بھی تو ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا تو یہ ہے صلاب صارحین کا قول اس باب میں کہ ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا کیا اسے مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے تو یہاں پر دو قول ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا مصنف بیان کیا ایک قول تو یہ ہے کہ وہ پکا اور سچا مومن اور جنتی جو مرزیا اور جامعہ کا قول ہے اور دوسرا عقیدہ اور قول یہ کہ نہیں وہ پکا کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا ایسا مسلمان اگر جو بڑے گناہ کے انتقاب کر لے اہل سنت الجماعت صلف صارحین کے عقید اور مناج پر قائم رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں قول باطل ہیں کتاب و سنت جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں کتاب و سنت سے جو مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ نے اگر معاف نہیں کیا تو اگر وہ جہنم میں گئے بھی تو توحید کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر آئے گا لیکن شر صرف ایک ہے کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو اگر شرک کیے ہوں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ قرآن و حدیث میں شرک کرنے والے پر اللہ رب اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ٹھیک ہے اور عمل ایمان میں داخل ہوتا ہے مرزیا اور جامعہ کیا, کیا, کیا ہے اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے اور نہ ہی ای ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے قرآن کی آیتیں آپ پڑھئے قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ای جو اہل ایمان ہیں کہ جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی آتی ہے زیادہ تہم ایمانہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں تو ایمان ایک معیار پر نہیں رہتا ہے نہ سب کا ایمان برابر ہے ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور ہر شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے اب ہم لوگ رمضان سے نکل گئے ہیں کیا رمضان میں جو آپ کا ایمان تھا نیکی اور اطاعت کی طرف جو تڑپ تھی جذبہ تھا رغبت تھی کیا آج بھی وہ قائم ہے یا کچھ کم پڑ گیا ہے کم پڑ گیا نا جب آپ عمرہ کرنے جاتے حج کرنے جاتے ہیں تو کیا آپ گھر میں جب بیٹھے رہتے ہیں تو کیا وہی ایمان آپ کا رہتا ہے یا اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے آپ قبرستان جاتے ہیں قبرستان کسی مردے کو زمین میں قبر میں دفن کرتے ہیں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت جو کیفیت رہتی ہے ہمارے اوپر کیا وہی کیفیت جب آپ گھر واپس آ جاتے ہیں وہی کیفیت برقرار رہتی ہے آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ جاکنی کا وقت ہے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی روح نکلنے والی ہے اس وقت کی جو کیفیت آپ کے اوپر رہتی ہے کیا جب گھر پہ رہتے ہیں ہم امان کی صورت میں رہتے ہیں کیا وہی کیفیت آپ کے اوپر ہمارے اوپر ہمیشہ رہتی ہے یہ تو انسان کی فطرت کہتی ہے کہ انسان کا ایمان اور یقین کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اور اسی بات کو اللہ رب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا لہذا ایمان کم ہوتا زیادہ ہوتا ہے اور آمار ایمان میں داخل ہیں قرآن کے اندر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ رب الامی نے ایمان کے بجائے عمل کو بیان کیا جیسے سور میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا ایمان ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے نماز ایمان کہہ کر کے نماز مراد لیا گیا کیوں اس لیے کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے کر کے مدینہ گئے تو سترہ مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھا تھا کتنے مہینے سترہ مہینے اس دوران کچھ صحابہ کی وفات ہو گئی پھر ہمارا قبلہ چینج کر دیا گیا کیا ہو گیا خانے کعبہ ٹھیک ہے تو کچھ صحابہ کو اشکال پیدا ہوا کہ وہ صحابہ اس درمیان جن کی وفات ہوئی انہوں نے نماز خان کعبہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھا بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ان کا کیا ہوگا کیا ان کی نماز برباد ہو جائے گی تو اللہ نے قرآن میں آج اتاری ایمان کم اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع اور برباد نہیں کرے گا یہاں نماز مراد لیا گیا لیکن اللہ نے کیا فرما ایمان کیونکہ نماز ایمان میں داخل ہے عبادات ایمان میں داخل ہیں اسی لیے ایمان کی تعریف جو کی جاتی ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور عمل کرنا اور وہ نیکی سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے یہ صلب صالحین کی ایمان کی تعریف ہے لہذا عمل ایمان میں داخل ہے اور ایک بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اللہ کے شروعات علی ایمان و صب ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں جس کی ایمان کی ایمان ایک شاخ نہیں ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور آپ نے درخت دیکھا نا کیا درخت کی ساری شاخیں ایک جیسی ہوتی کہ چھوٹی موٹی بڑی رہتی ہے بڑی رہتی ہے نا تمام شاخیں ایک جیسی ہوتی ہیں کوئی موٹی ہے کوئی پتلی ہے ہے نا اسے آپ دیکھیے دین کے اندر بھی نماز توحید یہ شاخ ہے لیکن سب سے اونچی موٹی شاخ توحید ہے اس کے بعد نماز ہے اس کے بعد زکوۃ ہے پھر روزہ ہے پھر حج ہے تو ایسے آپ دیکھیے درخت کی شاخیں تمام شاخیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ان میں کچھ پتلی ہیں کچھ موٹی ہیں اسی طریقے سے ایمان کے اندر دین کے اندر بھی ہمارے بھی فراط ہے ستر سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں اور لا سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا اللہ کہنا ہے قول یہ قول آ گیا ایمان میں ایمان کی شاخیں بتائی جا رہی ہیں سب سے اونچی شاخ کیا ہے بلند لا اللہ پڑھنا کیونکہ یہی وہ شاخ ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان میں مسلمان داخل ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد ہمارے پر کیا فرمایا وہ ادنا ایماضا عنی تریق سب سے کم شاخ کیا ہے سب سے کم نچلی شاخ کیا ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ عمل ہے کہ نہیں عمل ہے آپ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا آپ نے اس کو ہٹا دیا کانٹا پڑا آپ نے اس کو ہٹا, ہٹا دیا یہ عمل ہے کہ نہیں عمل ہے اس عمل کو آپ نے کیا فرمایا ایمان کی ایک شاخ قرار دیا یعنی یہ بھی ایمان ہے ہے نا پھر ہم آپ نے کیا فرماتے ہیں الحیا و شو ابتم اور حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے حیا کا تعلق ظاہر سے کیا اندر سے ہے حیا کا تعلق حیا کا تعلق آپ کے دل سے ہے حیا شرم کرنا اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے تو یہ دل ایمان میں تین چیزیں دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا یہ تینوں چیزیں دیکھی اس کے اندر آ گئی اس حدیث کے اندر تو عمل بھی ایمان میں داخل ہے لہذا جامیہ کہتے ہیں یا مرزیا کہتے ہیں کہ ایمان آپ لے آئے اب کوئی گناہ نقصان نہیں کرے گا اور عمل ایمان میں داخل نہیں ان کا قول سراسر باطل ہے کیا ہے امام بخیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھائی سے زیادہ محدسین اور علماء سے ملاقات کی جہاں جہاں میں گیا سب کا کہنا یہی ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے عقیدہ رکھنا اور عمل کرنا آزاد جوارے سے اور ایمان کم ہوتا اور بڑھتا اور یہ بات اکثر محدثین نے بیان کی ہے کہ ہمارے جن سے بھی ملاقات ہوئی سب کا کہنا یہی ہے کہ ایمان ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تو عمل ایمان میں داخل ہے لہذا جو مرجیا کہتے ہیں خلاص ایمان لے آئے تقریب آپ اقرار کر لیا تصدیق کر لیا اب آپ کے لیے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے یہ قول سراسر باتر تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو اہل سنت اور ہیں صلب سلب صالح یہ اہل بدات اور جو اہل باتر ان کے درمیان والے راستے پر ہوتے ہیں اب یہاں بھی آپ نے دیکھا ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ کافر ہو گیا جہنمی اور ایک طرف کہہ دہی پکا سچا مومن اور طول جنت کے اندر جائے گا ہمیشہ جنتی رہے گا یہ بھی باطل وہ بھی باطل ہے صحیح کیا ہے صحیح جو سلف سارل کہتے ہیں کہ ایسا شخص دنیا کے لحاظ سے مسلمان ہے اس کے ایمان ہے لیکن وہ فاسق ہے ایمان میں کمی ہے نقص ہے اس کے تو گناہ ایمان کے جیسے مومن گناہ کے جیسے فاسق ہے دنیا میں مسلمان کہا جائے گا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اول و شروع ہی میں اس کو جنت میں داخل کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف نہ کرے اسے جہنم میں داخل کر دے اور جو اللہ نے سزا مقرر کر رکھی ہے وہ سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کے جائے گا لیکن شرط ایک ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو اگر شرک کر لے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا بات کلیئر ہوگی کہ نہیں ہوگی واضح ہوگی نا تو آج کا درس یہ تھا ایک اور اصل ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس کے اندر ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دعا اللہ البرامین لیکن دعا سے پہلے ایک سوال ہے ہاں لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ہم نے خوارج اور معتضلہ کے بارے میں بیان کیا ٹھیک ہے ان کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے تو امام نے دونوں کو ایک ساتھ کو بیان کیا امام نے طیبہ اللہ علیہ نے کہ جو اہل سنت الجماعت ہیں خوارج اور معتضلا کے درمیان اور مرجیہ اور جامعہ کے درمیان میں ہیں تو خوارج اور معتضلہ کو انہوں نے ایک ساتھ کو بیان کیا ہے جبکہ دونوں میں کچھ فرق ہے نا کیا فرق میں نے بیان کیا تھا خوارج اور متضلاع میں کیا فرق بیان کیا میں نے جی ماشاء یہ معتضلا کہتے ہیں کہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے اور خوارج کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا نا تو مصنف دونوں کے ایک ساتھ کیوں بیان کیا یہ سوال ہے آپ نے جواب دے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبد عبداللہ ہمارے بھائی کے صاحب اللہ جی جی تو ایک ساتھ کو مصنف نے بیان کیا جبکہ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا گلو ہے دونوں کے اندر ٹھیک ہے ہاں وہ تو لیکن دونوں کو ایک ساتھ کو بیان کیا انہوں نے اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہے نا انجام کیا دونوں کا ان کے ہاں بھی جان نمی ان کے یہاں بھی جان نمی انجام کے اعتبار سے ایک حکم ایک ہے آخرت میں دونوں جا یہاں جان نمی ہے وہ آخرت میں معتضہ بھی ان کو جان نوی مانتے ہیں اور خوارج بھی ایسے آدمی کو جاننا مانتے ہیں. اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ جو انجام اس کی انتہا ہے جہاں کے چیپٹر ختم ہوگا آخر میں آخرت میں کیا حکم ہوگا آخرت میں دونوں کا حکم برابر ہے دونوں کا کال ایک ہے کیا آخرت دونوں کال ایک ہے دونوں جاننا نہیں ہے اس لیے انہوں نے ایک ساتھ بیان کیا دنیا کے لحاظ سے فرق کیا انہوں نے کہ دنیا میں نہ مومن نہ مسلمان نہ کافر دونوں کے درمیان میں یہ پتہ نہیں کون سی جو ہے دونوں کے درمیان نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے وہ نہ مومن مانتے نہ کافر مانتے اس کو یہ مو زرا کے لوگ کہ دونوں کے درمیان میں ہیں حالانکہ حق اور باطل یا تو حق ہوگا تو باطل ہوگا ہے کہ نہیں تو یہ کہتے کہ نہیں دونوں کے درمیان نہ مسلمان کہیں گے نہ کافر کہتے تو پھر کیا کہو گے بھائی کچھ نام تو دینا پڑے گا نا کیونکہ اس کی جنادہ پڑھنا ہے اس کو دفن کرنا ہے کیا کرو گے آخر کہاں دفن کرو گے اس کو آپ نہ مومن مانتے ہیں نہ کافر مانتے ہیں کہاں دفن کریں گے آسمان اور زمین کے بیچ میں ہوا میں لٹکا دیں گے اسے لوگوں کو کہاں دفن کریں گے مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں گے کافی قبرستان میں دفن کریں گے خوارش کہتے نہیں کہ کافر کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا مسلمان باقی نہیں رہے گا یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ہے دونوں کے درمیان کہاں آسمان زمین کے بیچ میں لڑکے گا بے وہ کیا رہے گا اس کا حکومت کہاں جائے گا وہ تو اس لیے یہ قول عقل بھی غلط ہے اور شریعت کے اعتبار سے نقل اور قرآن حدیث کے لحاظ سے تو غلط ہے ہی عقل کے لحاظ سے بھی غلط ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں دو ہی بتایا ہے یا تو مومن یا تو کافر فمن کو مومن وومن کو بھی یا تو مومن یا تو کافر اب بیچ کی کوئی شکل نہیں اللہ نے بیان کیا فماد عباد الحق اللہ دلال حق کے بعد گمراہ کے سب کیا ہے یا تو اس کو مسلمان مانو یا تو اس کو کافر مانو بیچ میں کو مانتے ہو اللہ سونت الجباس کو مسلمان مانتے ہیں لیکن اسلام میں کم ہی مانتے ہیں کیونکہ سب ایک درجے کے نہیں ہوتے نا آپ کے دس بچے ہیں کیا سارے بچے ماں باپ کی خدمت میں تعلیم میں سب برابر ہیں نہیں لیکن ہیں نا بچے بچے کہا جائے گا ان کو یا اسے خارج کر دیں گے نہیں خارج کریں گے کہیں گے ہیں بچے لیکن یہ زیادہ پڑھنے میں تیز ہے یہ پڑھنے میں کچھ کم ہے یہ ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے یہ ماں باپ کی ہے لیکن ہیں بچے سب ایسے اسلام کی جو کا جو جو چھتری ہے اس کے نیچے سب لوگ ہیں لیکن سب برابر نہیں ہیں کسی کا ایمان دادا کسی کا عمل زیادہ کسی کی ہاں کچھ کمی کسی کا کچھ کمی لیکن اسلام کے نام پر ہیں وہ مسلمان ہیں وہ تو یہ علیہ سنت الرجمان صلاب سالنی کا قول رہی اور یہی حق ہے جو قرآن سنت کا یہی جو ہے قول ہے اور تمام صحابہ تعبین طب تعبین کا یہی قول ہے جو ہم مصنف نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہن ہم سب لوگوں کو عقیدہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلی سالم کے عقیدے پر قائم رکھے اور جو الدات ہیں ان کے عقیدے اور افکار سے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کے حفاظ المعین اور بنا محمد علی و و جزاکم اللہ خیر. سوال کے روزوں کی کیا فضیلت ہے ہاں سوال کے شیر روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا سواب ملتا ہے جن لوگوں رکھ لیا الحمد جن لوگوں نے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور رکھیں لگاتار رکھ لیں ایک ایک دن رکھ لیں درمیان میں رکھیں بعد میں رکھیں شوال کے مہینے میں ہونا چاہیے اللہ کے سوگتی سے جو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے شوال کے چھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سوال سال کا اجر دیتا ہے تو جیسا موقع ملے آپ لوگ رکھ لیں پورے سال کا اجر ملے گا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات جزاکم اللہ خیر